صحمن الرحیم الحمد صلی اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ توشف باقی تمام گلوساد سے بافی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے ابراد خمسہ کے توضیحات چل رہی ہے اور دعوی شریف کا آج درخت نمبر 86 ہے ایٹی سکس اور اوراد حمشاہ کا درخت نمبر تیرہ ہے تو آج جو ہے چونکہ کل ہم نے استغفار قرآن پاک میں استغفار کے جو فضائل ہیں دان اللہ کے درگاہ میں توبہ تائف ہو جائیں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی طرح پلٹ آئیں اپنے گزرے چھ ہوئے گناہوں پر اللہ کے درگاہ میں دسویں دعا ہو جائیں بشش کی دعا مانگیں تو کیا کیا ثوابات ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے قرآن پا میں وعدہ فرمایا وہ اب لوگوں تک پہنچایا اور آج جو ہے استغفار روایات میں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ کے روشنی میں استفار اور توفے کے کیا کیا اہمیت اور فضائل بیان ہوا ہے ہاں جی تو البتہ میں اس موضوع کو تھوڑا سا طول دے رہا ہوں اس لیے کہ استغفار بہت اہمیت رکھتے ہیں دن میں بندہ سے جب غلطی ہونے کے بعد بندہ اور کیا کر سکتے یہ اللہ کا لس و کرم ہے اور اللہ تو استغفار کا دروازہ نہیں بند کر دیتا ہاں ہم جی تو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہم کیسے اپنے گناہوں کو باشوا دیتے ہمارے پر کوئی اور راستہ نہیں تھا لیکن وہ پاک ذات جس نے ہمیں استغفار کا دروازہ کھولا جس نے ہمیں توبے کا دروازہ کھولا اور ہمیں نہایت پیار محبت سے ہاں جی ہمیں اپنی طرف بلایا اور کہا اے بندے تم انسان نے تم سے غلطیاں ہو جائے تم ہتا کا پتلا ہے لیکن تم اپنے غلطیوں کو جبران کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے وہ یہ میرے اللہ فرماتے میرے درگاہ میں جھک میں میرے درگاہ میں جھک جاؤ اور تغبر کو چھوڑو غرور کو چھوڑو اور میرے درباہ میں جھک کر اپنے گناہوں کی بخش طلب کرو مافی مانگو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو ان اللہ تعالیٰ کے واجبات کو ترک نہ کرنے کا وعدہ کرو ہاں حرام چیزوں کے ارتکاب نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری سابقہ گناہوں کو, کو بھاج دوں گا این تمہاری کوتاہیوں کو, کو درگزر کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر نہایت ہی لطف و کرم کا دروازہ ہے اس کا میں اس مہربانی ہے ہاں جی؟ تو لہٰذا جو ہے اب قرآن آیتوں کی روشنی میں آپ نے اصتفار کے فوائد سن لیا تو ابھی پیارے نبی صلی اللہ جو کہ آپ اس قرآن پاک کا اشارے ہیں اور بیان گاہوں قرآن باپ کو ہمارے عام فہم کے مطابق سادہ الفاظ میں بیان فرمانے والی عظیم ہستی ہے اس کا اختیار ہی آپ ہی کو ہے فراہم آہ کو تو آپ ہی کے احادیث مبارکہ میں سے چند نقل کر رہا ہوں پانچ چھ سات احادیث اور کل چھ سات حادیث ہیں ان کا مختصر ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو پہنچا دوں گا تاکہ میں استغفار کے احمد معلوم ہو اور اللہ کے درگاہ میں انسان استغفار کرتے رہے پہلا حدیث جو ہے پیار نبی فرماتے ہیں ان شیطان کالا حدن شیطان اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا وہ عزت گیہ رب اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اے میرا رب تیرے پرو گا تیرے عزت کی قسم لا اب رہو اوگ اے کا میں مسلسل تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہوں گا ما مت ارواہ فی فیصاد جب تک ان کے روح ان کے جسم میں باقی ہے میں ان کو گمراہ کرتے رہوں گا یہ شیطان کا اللہ کے درگاہ میں جو اپنا عام دعا ہے اپنا آمدا ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا فقال رب و پہرے اللہ نے فرمایا رب نے فرمایا وہ عزت گوا اللہ نے فرمایا میرے عزت اور جلال کی قسم ہاں جی لاضالآخر الحم میں مسلسل بندوں کو بخشتے رہوں گا مستق جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہے تو خارجہ کا رمی عظیم اللہ تعالیٰ کا لطف کرم ہے شیطان نے قسم کھایا میں جب تک ان کے جسم میں روح میں ان کو گمراہ کرتے رہوں گا قسم کے ساتھ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی جلال اور عظمت کا قسم کھا کر فرمایا وہ عزت و جلال ملعزت اور جلال کی قسم لاضالماخر میں مسلسل بندوں کو بچتے رہوں گا مستط مستط جب تک وہ مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں یعنی جب تک بندہ استغفار کرتے رہیں السل اللہ عربی باتوں کو لکھ پڑھتے رہیں استاحل عظیم پڑھتے رہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے درگاہ میں فریاد کرتے رہیں معافی مانگتے رہیں معافی طلب کرتے رہیں بادشاہ طلب کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کے جبران کرنے کی کوشش کریں جو فرائض چھوڑ دیں اس کو اس کے توبہ طائب سے جیسے دوبارہ اس کے قزائیں کر پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بچتے رہوں گا اے شیطان لہٰذا تم اپنی کارروائی کرو میں اپنی کارروائی کروں گا تم گمراہ کرنے کی کوشش کرو لیکن میں بستے رہوں گا تو تمہاری ساری سازشیں ناکام اور نا مراد ہوگا یہ وہ مہربان اللہ جہ نگر میں اس کے بعد پیارے حدیث رسول حرمات الاستفار و محاط الظنوبی اب حرمات ہے استغفال اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آجزیے کے ساتھ اپنے گناہوں کے بخش طلب کرنا آجیزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنا کیا ہے ممحات جنوبِ انسان کے گناہوں کو مٹانے کا وسئلہ ہے مٹا گناہوں کو بخشوانے کا وسئلہ ہے استغارک جیسے انسان کے ہیں اس کی نامۂ عمل سے مٹ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے واش کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور دوسرے آیات میں آپ نے پڑھ لیا سخارت ویسے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں گناہوں سے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں یہ وہ مہربان اللہ جان کرم تیسرے حدیث میں پیارے رسول ہے لکول دائن دوا ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے ایک علاج شید ایک دوائی ہے وہ دوا اس جنوب الفارو انسان کیونکہ گناہ بھی ایک بیماری ہے ایک لا علاج بیماری جیسا سمجھو ہاں جی اور گناہوں کا جو علاج ہے دوا ہے وہ استغفار ہے اللہ تعالیٰ سے باشست طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے حضور میں عجیزی کر کے ہاں جی اگر انسان سے ہو سکے آنکھوں سے چند خطرے آنسو بہاتے ہوئے تب انسان بٹھ دیتا اللہ کے زور میں گناہوں کے باشط طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دیتے مام جاف صدی علیہ السلام سے عادی سے ہر چیز کے لیے قیمت ہوتی ہے وزن ہوتے لیکن آنسو کے لیے کوئی وزن اور قیمت نہیں بہت زیادہ یہ نہیں بہت زیادہ بارزش جیسے جس, جس کو جس کے وزن نہیں کیا جاتا جس کی قیمت نہیں کیا جا سکتا آپ فرماتے ہیں جو ہے ہی اگر انسان جس آنکھوں سے آنکھوں میں گناہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آنسو بڑھ جاتے ہیں اللہ فرماتا اللہ بندے کے گناہوں کو باہ دیتے پھر آگے حرماتیں اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو ہیں تو سو گناہوں کے ایک سمندر کو ہاں جی بہشوا دیتے ہیں حرمات آنکھ کے وہاں جس میں آئی آنکھ کے ایک سمندر کو خاموش کر دیتے ہیں اس کو آنسو اس کو خاموش کر دیتے ہیں آگے نے اللہ تعالیٰ کی قہر اور غذب کے زمین کو جو ہے آنسو خاموش کر دیتے ہیں تو اجین گرامی آنسو کے آنسوں کے ساتھ چند قطر گناہوں کی بخش طلب کرنا ہے اگر جائیں یہ گناہوں کی بخش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہاں بندہ سے خطا ہونے کے بعد اس کے پاس کانتوں میں کچھ نہیں یہ گناہ ہو گیا اب وہ کیا کر سکتے لیکن اللہ احربا نے اس میں توبہ کا راستہ کھولا اور اشتغار کا راستہ کھولا تو توبہ شفار سچی پشوانی اور سچائی کے ساتھ خلوص جل سے اشتفار انسان کے گناہوں کو بادشوہ دیتا ہے حدیث رسول جو ہے حدیث نمبر چار میں آپ فرماتے ہیں حقیقن بلمر ہے فرماتے ہیں، مومن کے لیے یہ سزاوار ہے مومن کو پر یہ بات لازم ہے یقن لہم جس و یکخلوفیہ اور انسان اپنے لئے ایسے کچھ مجلسیں مسل اپنے لئے ایسے کچھ نشش قرار دیں جس میں وہ تنہا ہو جس میں وہ خلوت میں ہو اور اس خلوت کی مجلس میں یسغ الظنو اللہ کے ذمہ اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرتے رہیں یاد کرتے چلیں حیاستہ آخر اللہ حیاستہ آخر اللہ اور ان گناہوں سے اللہ کی درگار میں باشر طلب کہتے رہیں انسان اچھے دنوں میں جملات جمعہ پیر اور ایسے اور دوسرے اچھے دنوں میں صبح کی نماز کے بعد رات کو جو ہے سونے سے پہلے اللہ کی درگاہ میں اپنے گناہوں کو چل نمحے کے لیے دس منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے سوچیں اور گناہوں کو یاد کریں اور گناہوں کے لیے ایک ایک گناہ خلا اللہ سے بادشاہ طلب کریں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے بندے کے گناہوں کو حدیث نمبر پانچ جو ہے, ہے قلعہ صلی اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا کبیرتمال اشتوا اشتغفارن استغفار ولا سغیرتمال اما اسرارن فرمات انسان جب کثرت سے استغفار کرتے رہیں تو انسان کا کوئی گناہ کبیرہ بھی باقی نہیں رہتا ہے وہ بھی اللہ باہر دیتا ہے ولا صغیرت مال اسرارِ ماسراری ما لیکن انسان جو ہے چھوٹے گناہوں کو بار بار ارتکاب کرتے رہیں اور استغفار نہ کریں تو پھر وہ سغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں فرمایا کوئی سغیرہ صغرہ نہیں رہتا ہے بار بار گناہ کے ارتقاب سے اس طرح جو کثرت استغفا سے قبیرہ کابینہ تو اسے اس استغفار کی اہمیت واقع ہوئی اور اس گناہوں کے اصرار کی قواہت اور بیان ہوئی اس حدیث میں تو میں انسان چھوٹے گناہ بھی بار بار کریں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں جتنا قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے ہاں جی یعنی تو چھوٹے گناہ کرتے کرتے وہ ایک زخرہ بن سکتی ہے لیکن استغفار کی سے بڑے بڑے گناہ بھی بخش جاتی ہے کیونکہ بندے کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے یہی ایک چیز ہے بخش طلب کریں زنگر میں اور اسی طرح جو پیارے نبی نے فرمایا دیدمبر شے میں کہ من اکثر امین الشتخارِ فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اپنے گناہوں کے باشِ طلب کرتے رہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں جا لہو اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے اس بندے کے لیے من کل ہم من فرجن ہر پریشانی سے اس کو نکلنے کا ایک راستہ قرار دیتا ہے اور ہر پریشانی سے اس کو نکال دیتا ہے من کل ذیکن مخراجن اور ہر تنگی انسان کبھی ایسے پر مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے دیکھتا ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن اللہ فرماتا ہے میں ہر تنگی اور ہر تنگ جگہ سے نکلنے کا مخراجہ اس کا راستہ نکال دیتا ہے اس کو نکالنے کا راہ نکال دیتا ہے ہر تنگی سے نکلنے کا ور رضا کو منہ صلاح تصیف اور استغفار کی برکت سے تو وہ استغفار کی برکت سے مجھے اس بندے کو ہاں ایسے جگہوں سے رزق پہنچاتا ہوں جس کا اسے گمان تک نہیں ہے تو ازاں نگر میں استغفار کی بہت سے فوائد ہیں بہت سے آدمی جن کو اولاد نہیں ہیں پیارے نبی کے قرآن پاک حیات ہے وہ نبی کی باصرتیں میں جن کو اولاد نہیں ہے وہ کثرت سے استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا جن کے گھروں میں مالی پریشانی ہے مالی تنگی ہے پیارے نبی نے بھی فرمایا قرآن پاک حیات میں بھی ہے فرمایا کہ بھائی اس کو اللہ تعالیٰ جو کثرت سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو رزق عطا فرمائے جیسے کہ سادش میں بھی آیا ہر تنگی سے مالی تنگی ہو کوئی بھی تنگی ہو اس اللہ تعالیٰ نکالنے کا راستہ کرا دیتا ہے وہ او قومن ہے صلی اللہ عہت فرمایا اور اس کو رزق دیں گے ایسے جگہوں سے جس کا اس کو گمان تک نہیں اللہ اپنے خزانہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے ہاں جی اور شخوار سے جو ہے اور جن کا اولاد نکلتے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے جن کے لیے رزق کے تنگی ان کو رزق عطا فرماتا ہے اس کے برکت سے اور استغفار کے برکت سے انسان کو ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دلاتا ہے ہر تنگی سے اس کو نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور استغفار کے برکت سے اور بھی آیات میں پرسوں میں پڑھ پر لیا ہاں اگر بارش میں کا سالی ہو بارش نہ سے تو اگر لوگ استغفار کریں کثرت سے تو اللہ تعالیٰ بارش میں برساتا ہے اور کتنے ہی اور سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو باس دیتے اور انسان کے گناہوں کو استفار و طوبے کی برکت سے انسان کے گناہوں کو باشوا دیتے ہیں اور اس کو جنتی جہن میں انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں اور اس کو کامیابی عطا کر دیتا ہے دنیا اور آخر دونوں میں ہاں جی اور اس کو جو ہے اہل جنت میں شکرا دیتے ہیں اس کے گناہوں کو باشوا کے اس کے جگہ پر ہاں جی اللہ تعالیٰ طبعہ اصفار کی برکت سے گناہ کو مٹا کے اس پر نیکی لکھ دیتے ہیں میں ساتواں حدیث پیارے رسول فرماتے ہیں انَ للوبِ صدا ان کا صدا سے فرماتے ہیں انسان کے بے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے بلخیا ہاں جی داغ دبا لگ جاتے بے انسان کے زنگ لگ جاتی ہے کا صدا نہاس جس طرح تانبے کو زنگ لگ جاتی ہے خوب جب دل کو زنگ لگ جاتی ہے تو اس کو جلا بہنے کا طرقہ کیا ہے پیارے نبی نے پھنج لوں فسٹ ان کو جلا اس کو صاف ستھرا کرو اس زنگ کو بے تلاوت القرآن ایک تو قرآن پاک تلاوت سے دوسرا استغفار کثرت استغفار سے یہ دونوں کام انسان کے دل کو لال لالجلہ برچھنے کا سب سے بہترین ترقہ ہے کثرت استقبال سے انسان کے دل پر جو داغ دبے گناہوں کے وہ دل جاتا ہے امام صادن خرما ہے کثرت گناہ سے انسان کا دل تاریخ ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے یعنی وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ اس کے کثرت استغفار سے وہ تاریخ دل وہ سیاہ دل جو ہے پھر سفید ہو جاتا ہے نورانی ہو جاتا ہے اس کے زنگ ختم ہو جاتے ہیں انسان کے ضمیر جو ہے پاک ہو جاتے ہیں انسان کے ہاں جی دل نورانی ہو جاتے جمن آپ کو قلوتا سب کچھ دل ہے دل سا ہوا تو وہاں سے سارے اعضاء کو اچھے حکم ملتے ہیں دل جو ہے فساد پیدا کیا سارے اعضا فساد کا شکار ہو جاتے ہیں پیارے نبی نے بھی فرمائے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا کے لو تھا ہے اگر یہ صحیح رہے سارے جسم صحیح رہتا ہے اگر یہ خراب ہو جائے فاسد ہو جائے اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے سارے اعضاب فاسد ہو جاتے ہے وہ شاہ صلی اللہ وہ کون سا عذاب نے فرمایا اللہ وحی القلب وہ دل ہے تو فرمایا یہاں اسے مبارک حدیث میں فرمایا دل کو زنگ لگ جاتے اس کا جلا کثرت استغفار اور قرآن پاک تلاوت ہے زینگرہ میں بس ان عادی کی روشنی میں ہم اس نظر پر پہنچتے ہیں کہ پس ان عادش کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعلیٰ انسان کے گناہوں کو بٹھ دیتا ہے اور فرمائے کے استغفار گناہوں کے آثار کو مٹا دیتا ہے استغفار گناہ کی بیماری کا علاج ہے اور کہا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے لیے ایسے مجلس قرار دیں جس میں وہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے بحش طلب کریں اور کثرت استغفار سے گناہ نے قبرہ بھی بٹھ دیتا ہے اور قبیرہ قبر نہیں رہتا اور استغفار ہی کے ذریعے اللہ تعالی انسان کو ہر قسم کے ہم و غم اور پریشانیوں سے نجات دہائی دیتا تنگی سے چھٹکارا دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے ایسے جگہوں سے جہاں انسان کو گمانتا نہیں ہے استفار کی برکت اللہ تعالیٰ ہاں جی اولاد کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے قرآن آت کے روشنی میں بھی یہ خوشحوری ہے اور آخر میں فرمائے کہ انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح تامبا کو زنگ لگ جاتی ہے اور اس زنگ سے جلا استغفار کے ذرائع سے ملتا ہے اور استغفار اور تلاوت قرآن سے دل صاف اور نورانی ہو جاتی ہے تو حضین گرامی ان تمام قرآن آیات اور ان حدیث کو ان پر مطالعہ کر کے یہ جو میں نے دو کھلی کے استفار کے بارے میں بتایا ہے اور زین کو آپ لوگ بار بار سنیں تو انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوگا کہ بھائی ہمارے گناہوں کی باشش کا ایک اہم ترین وسیلہ اور ذریعہ استغفار ہے توبہ تائی ہونا ہے اور یہ بھی آپ لوگ دن میں رہنے کوشش کریں زین گرامین جتنا ہم جلدی گناہوں سے استغفار کریں گے جتنا ہم فورن گناہوں سے توبہ کریں گے اس کے باخش کی بہت زیادہ اماد ہے قرآن میں فرمایا ان لوگوں کا توبہ ہم قبول کریں گے جنہوں نے گناہ کے فورن بعد توبہ کیا اور ان کی گناہوں کو ہم باش دیں گے اور ان کو جنت میں پہنچا دیں گے اور ان کے گناہوں کو ہم نہیں بھاشیں گے صاحب قرآن فرمائے ولیہ سے توبہ الجن یام السیات حطیضہ حضرت حتم الموت ہاں جی ان لوگوں کو توبہ ہم نہیں بھاشیں گے جن کا توبہ گناہ کا طرح گناہ یعنی کہ موت سامنے آئے موت کے حساب دیکھا تو پھر توبہ توبہ کا ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے توبہ جتنا ہو سکے جلدی کریں جوانی میں توبہ کریں تو اللہ تبہ فرمائے گا میں نے کل ماسن دعا کے پرو دیا ہم سب کو سچے توبہ طائب کرنے کی اور گزار رہنے کی اور ان دعاؤں کو خلوص سے پڑھتے رہنے کی توفیع